رب شرحلی صدری ویسرلی امری وح العقد لسانی یا کو عالمین آج ہم ان شاء اللہ صورت العام آیت نمبر پچانوے سے سو تک پڑھیں گے سب سے پہلے ان آیات کی مختصر تفسیر پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام اللہ فالق الحبی والنوا یخرج من المیت و مخرج من امین الحالک اللہ فنطف <تُؤْفَكُون> وہی اللہ ہے جو نکالتا ہے دانا اور گٹھلی دراصل پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرقین کی ہٹ درمی بیان کی تھی ان کی غفلت کا ذکر کیا تھا اور ان سب خرابیوں کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بے مثال علم و قدرت سے بے خبری اسی لیے رب تعالیٰ ان آیات میں اپنی قدرت اور اپنے وسیع علم کے چند نمونے انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ایسے نمونے ہیں ایسی مثالیں ہیں کہ اگر کوئی انسان اس پہ دھیان دے انسان اس میں غور فکر کرے تو یقین جانے وہ مان جائے اس بات کو کہ یہ عظیم شان کارنامے جو ہیں ساری کائنات میں خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اللّہ الحب النوا اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلیوں کو اللہ کے قدرت دیکھیں خشک دانا ہے خشک گٹلی ہے اس کو پھاڑ کے اللہ اس کے اندر سے ہرا برہ درخت نکال دیتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آفر آئی تم رسون تم ت ذرا نظار اون اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ان دانوں کو نہیں دیکھا جن کو تم مٹی میں ڈال دیتے ہو ان کو تم نے بویا اور بنایا ہے یا ہم نے یہ اللہ کے کمالات ہیں پھر دیکھیں اللہ کے قدرت یخرجول بے جان سے جاندار چیز جاندار سے بے جان چیز نکال دیتی ہے کیسے بے جان لطفہ ہے یا انڈا ہے اس سے جیتا جتتا انسان حیوان بن جاتا ہے اسی طرح جانداروں سے بے جان چیز انڈا بیجان ہے نا اللہ فرماتے ہیں فگون کیا ہو گیا تمہیں یہ سب نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے تم سب کچھ جانتے ہو اس کے باوجود کیوں اللہ کے ساتھ اوروں کو مشکل کشا سمجھتے ہو کیوں اوروں کو حاجت روا سمجھتے ہو کیوں اوروں کو معبود سمجھتے ہو فالق الاسبا اللہ جو ہے اسبا صبح کو پھاڑنے والا ہے مطلب کیا اندھیری رات ہے اور اندھیری جو رات ہے اس کی چادر کو پھاڑ کے اللہ رب العزت صبح نکالتے ہیں کوئی انسان کر سکتا ہے ایسے صبح سے دن کو لانا دن سے رات کو لانا کوئی نہیں کر سکتا پھر اللہ کا قدرت دیکھو اللہ نے دن کو بنا دیا تاکہ انسان آسانی کے ساتھ کام کاج کر سکے اور رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنا دیا اللہ نے رات کو سکن بنا دیا سکن سکون سے ہے جس کا معنی ہے ہر ایسی چیز کو سکن کہا جاتا ہے جس میں پہنچ کے انسان کو سکون ملتے اور راحت ملتا ہے انسان کے گھر کو بھی سکن اسی لیے کہا گیا جیسا کہ فرمایا جال الکمبیوتی کم سکنا کیونکہ انسان کا گھر خوا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن انسان جب وہاں جاتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے اللہ نے بھی دن کا اجالا ایک عظیم نعمت رکھی جس میں انسان اپنا کاروبار کرتا ہے رات کی تاریکی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سکون بنا دیا کہ تھکام آدھا انسان تھوڑی دیر لیٹ جائے رات کو آرام کر لے جب صبح اٹھتا ہے تو وہ بالکل چست ہوتا ہے غور کریں کتنا پیارا نظام ہے اس طرح کا نظام کوئی اور نہیں بنا سکتا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا فرمایا یا یوحنا ستو رب اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو اللہ خلا من سم واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو بنایا پھر حضرت آدم سے حضرت محا کو پھر دنیا میں لوگ پھیلتے گئے اس اللہ نے ایک جان سے تمہیں بنایا ان پھر تمہارے لیے قرارگاہ بنا دی یعنی دنیا اور ایک جائے ایمانت یعنی قبر اللہ فرماتے ہیں ہم تو اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں پتہ نہیں تم کیوں نہیں مانتے دیکھو تو صحیح آسمان سے پانی اتارا اس پانی کے ذریعے سے نباتات کو اگایا پھر کیا ہوا سبزیاں نکلی دانے نکلے جڑے ہوئے کھجوریں تھیں کچھ گچھے ایسے جو جکے ہوئے تھے انگوروں کے باغات زیتون انار ملتے جلتی چیزیں پتے تو ملتے جلتے ہیں پھل مختلف ہیں دیکھو تو صحیح رب کے قدرت انزرو الاسا ہی اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکے یہ سب نشانیاں ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رب کی ذات موجود ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے سمجھ لیا کہ جن جو ہیں یہ اللہ کے شریک ہے حالانکہ اللہ نے ہی جنوں کو پیدا کیا پھر انہوں نے یہاں پہ بس نہیں کی جنوں کو رب کا شریک ٹھہرایا اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے بھی بنا دی اللہ تعالی فرماتے ہیں یاد رکھو سب وطلا اما یہ جو تم بیان کرتے ہو کبھی جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کبھی اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے ثابت کرتے ہو یاد رکھو اللہ ان تمام فضول باتوں سے بری ہے پاک ہے بلند ہے اللہ اللہ اللہ اکیلا ہے اس کی اولاد کوئی نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے وہ بے نیاز ہے, ہے اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے آئیے انہیں آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ فالق الحبی پھاڑنے والا ہے دانے کو وہ اور گٹلی کو یخر جو وہ نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من مردہ سے وہ مخرج المیتا اور نکالنے والا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے ذالک اللہ یہی ہے اللہ فا تو فکون پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو فالق الاسباح اسب نمودار کرنے والا ہے صبح کا وجہ اور اس نے بنایا رات کو سکنن سکون کا باعث وہ شمسا اور سورج اور چاند کو حسبانہ حساب کا ذریعہ اس چاند اور سورج کے ذریعے اللہ تعالی نے اس آفتاب مہتاب کو کیوں بنایا ان کی رفتار کا ایک خاص حساب رکھا جس کے ذریعے انسان سالوں مہینوں دنوں اور گھنٹوں نہیں بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب بہ آسانی لگا سکتا ہے اللہ نے کیا کیا وشم سبل اللہ نے بنایا سورج اور چاند کو حسبانہ حساب کا ذریعہ ذالک کا یہ سب تقدیر العزیز ذالیم اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا وہو الذی اور وہی ہے جس نے جالا بنائے لکم تمہارے لیے نجومہ تارے لتا حدو تاکہ تم راہ پاؤ ان ستاروں کو اللہ رب العزت نے بنایا تاکہ لوگ راہ پا سکیں کہیں بھٹک نہ جائیں لوگ ان تاروں کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے اللہ تعالی نے بھی ان تاروں کو بنایا تاکہ تم راہ پاؤ بیھا ان کے ذریعے سے فی ظلمات البر خشکی اور طریقے اندھیروں میں یہ نہیں کہ دن چلا گیا رات ہے اندھیری ہے تو کوئی انسان بھٹک جائے گا نہیں بلکہ اللہ نے اس کے انتظامات بھی کر دی ہے قدف تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیات نشانی عالی قومی علمون علم رکھنے والی قوم کے لیے لقوم ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے علمون جو علم رکھتے ہیں وہ ہے اور وہی ہے اللہ جس نے انشاکم پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ ایک ہی جان سے فمستقر پھر ایک قرارگاہ ہے و مستودع اور ایک جائے امانت ہے۔ یعنی مستقر سے مراد دنیا اور مستودع سے مراد قبر۔ قد تحقیق فسلنا ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں آیات لقوم ان لوگوں کے لیے يفقهون جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے نازل کیا من آسمان سے پھر ہم نے بھی اس کے ذریعے نباتات کل شئ... کل ہر چیز کی فخر پھر ہم نے نکالا مینو اس سے خازیرن سبزہ نخری جو ہم نکالتے ہیں مینہ اس سے حب بندانے موتا راکبا ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ومین اور خجوروں سے من منتلویہ اس کے شگوفوں سے من تلویہ اس کے شگوفے سے کنوان گچھے دانیتن جھکے ہوئے و جناتن اور باغات من آنا بن انگوروں کے و زیتون اور زیتون کے و رمان اور انار کے مشتابی ملتے جلتے ہیں وغیرہ متشابہ اور مختلف ہیں مطلب کیا مشتابی پتے ملتے جلتے ہیں وغیرہ متشابہ اور مختلف ہے پھل مختلف ہیں انظروا تم دیکھو الاثامری ہوس کے پھل کو اذا استمرا جب وہ پھل لائے وینوری ہی اور اس کے پکنے کو دیکھو ان فی ذالک بے ان فی ذالکم بیشک اس میں لایات البتا نشانیاں ہیں لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں فجعلوا لللہ اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے شرکا الجن شریک جنوں کو وخلقہم حالانکہ اس اسی نے پیدا کیا انہیں و کو اور انہوں نے گڑ لیے لہو اس اللہ کے لیے بنین بیٹے و بنات اور بیٹیاں بغیر علم, بغیر علم کے صبح نہ پاک ہے وہ و تعالی اور بلند ہے اما ان باتوں سے جو یا وہ بیان کرتے ہیں وہ آخر داوانہ رب العالمین